ہے نہیں آتا وہی وقت جو برادران اسلام محترم بھائیوں دوستو عزیز نوجوانو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس عاجز کو سیرت نبی کے پاک صلی اللہ علیہ سندم سیرت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 کوئی کم بات تو الحمدللہ للہ سیرت کے معاملے میں ہم نے زمانۂ جاہلیت سے لے کر آپ کی علادت تذات جواب تجویز بے پھر وارضۂ کفارہ قریش تعزیب مستوین اور اس کے بعد و مہراج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 تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بیوی بچوں کو خاندان کو بھی چھوڑو حتہ کے باپ دادے کے دین کو بھی چھوڑ تو لہذا تم مکہ مکرہ مامی جتنا دن تم لہنا ہے بڑے شوق سے کہ ہم کرو عبادت کرو تو آف کرو مرے کرو لیکن تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں کیا ٹھیک تو, تو وہ شخص کہتا ہے سردار دوس دوس تو فیل کہ میرے اوپر ان کی باتوں کا کچھ ایسا اثر کہ میں نے تو باقاعدہ کپاس کان میں رکھ لی کہیں کہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز میرے کانوں میں پڑ جائے کہ بھی آدمی دیوی کا نہ رہے بچوں کا نہ رہے خاندان کا نہ رہے ساری دنیا سے کٹ جائے اور کچھ دنوں کے اندر اندر مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے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 آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں میں دوس قبیلے کا سردار ہوں میں نے آپ کی باتیں سنیے اور اشد اللہ اللہ رسول اللہ میں تو شاد دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا رسما اب اس کے اسلام لانے سے تو پورے مکے میں شور ہو گیا نا کہ قبیلہ دوس کا سردار مسلمان ہو گیا اس کے بعد جب حضور صلی اللہ وسلم تشریف لے گئے تو قریش کر سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ان نے کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو منع کیا تھا نے یہ کیا کر دیا کہا دیکھو خبردار ہر انسان کی حریت فکر ہے حریت رائے ہے ہر آدمی اپنے فکر میں اپنی رائے میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا میں کوئی تمہارا تیرے نگی نہیں ہوں میں تمہارا کوئی باج گزار شخص نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ آنکھیں نکال کے بات کر رہے ہو بھالو یاد رکھو اگر تم نے میری طرف ایک ہاتھ بھی اٹھایا تو دوس کا قبیلہ تمہارے ایک ایک بچے سے انتقام لے تم نہیں آنتے ہو گیا میں کس قبیلے کا ہاتھ گیا گریش ٹھنڈے پڑ گئے ان کو پتہ تھا بہت بڑا قبیلہ ہے اسے ٹکر لینا تو بڑا مشکل ہے دوسرے دن پھر دوس کا سردار توفیل ابن امر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 باقاعدہ جا کے قربانیاں دیتے باقاعدہ تلبیہ پڑھتے حتیٰ کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار قریش میں سے کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے تلبیا پڑھ رہے تھے کہ لبئی اللہ کلا شریق حضور نے ماما ماما بس جاؤ یہی بات تو میں کہتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو بس یہاں تک رک جاؤ نے کہا نے اللہ شریف اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو شریک خود بنایا ہے اور ان کا بھی دراصل مالک تو وہ تمہارے مالک نہیں ہے جو ہمارے خدا ہیں ان کا تو مالک ہے یہ تمہارے مالک نہیں لیکن ان کو اپنا شریک بنایا میں تم لوگوں کو الاگ کر دے کیا تم ابھی کہتی ہو لا شریک الگ پھر کہتی اللہ شریف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 حضور نے فرمایا من میں نے کہاں سے آئے ہو ہونے کہا یہ صرف اس وقت یہ صرف تھا مدینہ تو بعد میں بنا جب مدینے والا گیا تو ان نے کہا کہ تم کیسے آئے ہو پھر میرے پاس انہوں نے کہا کہ حضور ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں آپ کی زیارہ نصیب دی ہم چاہتے ہیں کہ نو بائیو کہا ہم آپ کے ہاتھ میں بےت کریں اور ہمارے ساتھ تو تہتر آدمی ہیں ماشاءاللہ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا جی برار رب برا ابن معروف تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا ابن مالک حضور فرمایا اچھا ابن مالک تم وہ تو نہیں ہو جو بڑا ایک معروف شائع ہے اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں بحیر ہوں فر یارس باس حضور کو بڑی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اس زمانے میں کوئی مواصلات تو تھے نہیں کوئی ادارت اعلام کو نشر اشاعت کو کسے بھی چیزیں تو نہیں تھی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 بھی شاعر ہے اور عربوں میں تو شاعری کا بڑا قدر تھا یہ سارے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے جتنے کفار قریش گزرے ہیں ان میں تو فصاحت اور بلاغت ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی نا اور بھی تو دنیا میں عرب تھے نا لیکن دیکھیں اللہ نے اپنے قرآن کو لغت قریش میں اتارا نہ تو کئی لغتیں نہیں ارب یعنی ان کا اتنا بڑا مقام تو اب انہوں نے کہا کہ جی تو آپ نے فرمایا فرمائک ٹھی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 یہ تو اللہ کے حقوق ہے نا آپ اپنے لیے بھی تو ہم سے کوئی وعدہ لیں گے آپ کے لیے بھی تو ہم کوئی یاد کرنے کے لیے تیار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات تو اسلام ہے اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے کر دیا اور اگر تم چاہتے ہو تو پھر میں بھی تم سے ایک وعدہ لینا چاہ حضور صلی اللہ علم نے فرمایا کہ پھر میں تم سے ایک وعدہ لے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 ان کے سامنے ایک چیز تھی آپ نے فرمایا کمل جن تمہارے لیے جنت ہوگی تو پتا ہے اس صحابی نے کیا کہا اس نے کہا کہ ولہ ہی آ رسول اللہ لا نکیلو ولا نستی ایک عجیب جملہ کہا صحابی نے اس نے کہا کہ ولسول نے کہا حضور اللہ کی قسم لا نقیلو ولا نستیلو اس معاہدے سے اب تو نہ تو اب ہم پھریں گے اور نہ پھریں ہم اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے آپ ہمیں جنت لے کے دیں آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک تمہارا وعدہ ہے تو اللہ کے نبی کا بھی تو ایک وعدہ ہے ایک صحابی نے عرض کیا اور اس نے کہا حضور یہ تو سب نے اپنے اپنے سوا عید رکھے ہیں مجھے اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں تو حضور نے فرمایا ہاں تو بھی بتاؤ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 میں مدینے کے قبرستان جنت الفقیر حرکت پہ آؤں گا ثم مکہ پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا مکے والے آئیں گے آلہ شیوالی سما سوکم گل الماشر وہ جب آئیں گے مدین مکے والے تو پھر میں معاشر کی طرف جاؤں گا یعنی اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو پھر مکے والے وہاں کیوں جاتے اتنی بڑی بات صاحبہ نے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 آپ میرے عزیز ہیں میرے بھتیجے ہیں پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ملنے کے لیے بلا رہے ہیں میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میرا مذہب نہیں ملتا لیکن روایات تو ہوتے ہیں کچھ خاندانی روایات اور عادات تو ہوتے ہیں اتنی ہو سکتا نا کہ ہم آپ کو اکیلا بھیجو لیکن دیکھیں کمال عباس کا خاندانی لوگ تھے نا عباس نے کسی نے نہیں کہا کہ بھائی مدینے والے آئے تھے اور حضور کی بیعت ہو گئی اور تم کیا کر رہے ہو تو, حضور کی تو جماعت بڑھ رہی ہے امانت ہوتی میں آپ کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کو اشتہار بنا کے دنیا میں بھاگتے پھر اب صحابہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس مبارک جب ختم ہوئی کہتی کہ ہے اور کہتے ہیں کہ ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی اتنی سخت آواز اتنی بلند آواز اتنی کرکت آواز بنا ہل گیا اس نے کہا قیام کہ یا حل مکہ ایسی زور سے آواز نے کہا کام سو رہے ہو آل یسرف نے محمد مدنی کے ہاتھوں پہ بیت کر لی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے تمہارے ساتھ لڑنے پہ تمہاری قتال پہ اتفاق ہو گیا پیار ہو جاؤ تم اب جب یہ آواز آئی سب قرہ شہران آواز کہاں سے آ رہی ہے انہیں کہا عجیب بات ہے وہ کون ہیں یہ اشرف والے جو ہماری قتال کے منصوبے بنا رہے ہیں اب قریش ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو کوئی آدمی نہ ملا دو آدمی ملے ایک اصد اپنی ابادہ مل گیا وہ بھی مدینے والے ان نے پکڑ رہے. قرعشی نے پکڑ لیا اور نے کہا کہ بتاؤ کہ کون آئے مدینہ سے اچھا خدا کی شان ہے حج ختم ہو گیا تھا وہ بات ختم ہو گئی تھی وہ لوگ چلے گئے مدین شریف کی طرف یہ ابھی بیچارے سفر نہیں کر سکے تھے باقی تھے ایک ان کے ساتھ اور ساتھی تھا بعد روایات میں ہے زرارہ تھے اور بعد میں کسی دوسرے کا نام آتا ہے تو اسد بن زرارہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسد بن عبادہ کہ مجھے انہیں پکڑ ساد بھی ابادا مجھے پکڑ لیا قرعشی نے کہا کہ مجھے کہ پتا نہیں حضر انہوں نے مجھے سختی سے مارا انہوں نے کہا بات بتاؤ کون ہے مدینے والے لوگ جو ہمارے خلاف جنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک آدمی گزرا اس نے جا کے ایک کپارے قریش میں جبیر اب نمتم تھا وہ اس سے کبھی ہمارا یارانہ تھا دوستی تھی اس نے جا کے جبیر سے کہا کہ جو کبال سادہ کو مار رہے ہیں قریش اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے دوست ہے وہ تمہارا حلیف ہے وہ وہاں سے بھاگا اس نے کہا گرش کیا کر رہے ہو پاگل ہو گیا دماغ خراب ہو گیا دماغتا. اگر یہ سرپ والوں نے کوئی پلان بنایا ہے، کوئی کیا ہے تو اس بندے اکیلے کا کیا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تم سارے لڑ رہے ہو کیسے تم بیوف آدمی یہی طریقہ ہے مدینے والوں کے مقابلے سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے چھڑایا وہ چلے گئے اب ابو جہل اور بڑے بڑے جو کافر تھے اخنس ابن شریک ولید ابن المغیرہ اسود ابن ابدی یہ بڑے بڑے جتنے کافروں کے سردار تھے ابو جہل نے کہا کہ بھائی ہمیں تو فورن بیٹنگ کرنی چاہیے یہ تو مسئلہ بڑا کیڑا ہو یہ تو بڑے حالات خراب ہو کہ پہلے تو ہم اسی فکر میں تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہی چند ایک کمزور لوگ ہیں چلو کچھ افشا چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے, چلے گئے یہ بات ہے ختم ہو جائے گی لیکن اب تو لوگ یسرف تک بھی ان کے ہاتھوں پہ بےت کرنے لگ گئے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے اور سنا یہ ہے کہ مدینے میں تو بہت سارے لوگ اور بھی مسلمان ہوتے جا رہے تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اس بات پہ ہمیں فکر کرنا چاہیے تو دار الدوا جو مقام تھا مکے میں مسجد الحرام میں اب تو ٹوٹ پھوٹ گیا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 سے معلوم ہوتا تھا کہ نجد کے علاقے کا بڑا شہر اب بعض لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان اہل نجد پر جو اعتراض کرتے ہیں یہ جہالت کی بات ہے نجد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہی علاقہ ہے نجد. نجد تو یہ ہے کہ تحامہ کے بعد نجد العراق عراق تک سارا نجد یہ کوئی نجد کا علاقہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے کسی کو توہمت میں ڈالا جائے وہ تو عراق جو ہے یہ سارا عراق تک نجد جاتا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 بند کر رہی. جب آپ بند ہو جائیں گے آپ کی تبدیخ بند ہو جائے گی آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب بند ہو جائے گا غلط آبوس ہو گئے وہ جو آدمی بیٹھا تھا شیخ رجدی کی شکل میں ابوالبختری اس کہ رأی کہ نے کہا کہ یہ جی تو مشورہ غلط ہے مشورہ نے کہا کہ کیوں غلطی بات تم محمد رسول اللہ کو قید میں رکھ سکو گے اللہ کے نبی اگر قید میں ہوں گے تو آپ کے ماننے والے جو حبشہ میں ہیں مدینہ میں ہیں وہ بھی تو کٹھے ہو گئے آپ پر چڑھائی کریں گے حملہ کریں گے آپ لوگوں پر چھوڑ دیں گے وہ آپ کو یہ کون سی بات ہے. یہ تو کوئی رائے نہیں کوئی اور, مس... اور مسئلہ سوچ ایک اور آدمی نکاح نکاح کے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے کہ ہمارے مکے سے جائیں جہاں مرضی آئے گی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 فلون نے کہا اس نے کہا کہ دیکھو سب ٹھہر دو میرے پاس ایک مشکرہ ہے میری ایک تجویز ہے ایک رائے ہے ایک تدبیر ہے پہلے اس پہ غور کریں ان نے کہا کہ ہاں تم بتاؤ کیا بات ہے اس نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے زیادہ سے زیادہ بنو ہے اور کون ساتھ دے گا بنی عبد البتر بنی بنا باقی تو سارے قبائل ہمارے ساتھ ہیں قبیلہ تو ایک تھا قریش پھر آگے شاخیں ہوتی ہیں نا اس کی اس کو ارب میں کہتے ہیں افخاس فخر یا بتن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 تو آخر میں معاملہ یہی ہوگا کہ بھائی دیت ادا کریں تو ہم سارٹ کرانے ہیں پیسے جمع کر کے دیت دے دیں تو وہ جو بیٹھے تھے نا رجنجی اور شیخ نجدی اور باقیوں نے کہا کہ یہ ہے تجویز دیکھیں نا تجویز تو ہوئی نا کہ ہمیشہ کے لیے مزہ ہی ختم کرو بس ختم کر دو بات ختم اسی پر فیصلہ ہو گیا جس کو اللہ کے قرآن نے ایک دوسری آیت میں بھی ذکر ہما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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل سب سے پہلی ہجرت ابشہ کو ہوئی اور پھر مدینہ کو ابو سلمہ نے ہجرت کی اسی طرح پھر ہجرت ہوتی ہے کہ سب لوگ چوری چوری جیسے جیسے موقع ملتا مدینہ طرف نکل پڑتے اتنا سیدنا عمر حضرت عمر آئے حضور کی خدمت پہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے مدینہ جانے کے لیے سب صحابہ جا رہے ہیں سب لوگ جا رہے ہیں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 احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تیرہ سماج فرمائیں اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیرو حلقہ سماج فرمائیں ایک آدمی جا رہا ہے اس نے مکہ چھوڑ دیا تو اس کے چھوڑنے کے بعد پھر ایک تو پوری دنیا میں ہماری دلت ہو رہی ہے کہ مکے والے ایسے لوگ تھے کہ ان سے لوگ تنگ آ کے بھاگ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم یہاں سے نکل کے جائیں وہ جا رہا ہے اپنے بچوں کو لے کر تو ہم جا کے مقابلہ کریں وہ اچھے لگتے ہیں ہم اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج کر کے ہمیں گیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں دو دن کے لیے تو آخر اسے بھی تو کسی کا سہارا ہے ایسا تو نہیں چیلنج کر رہا وہ اکیلا کیسے لڑ سکتا ہے کا تو بی بی رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہے کہ فتح ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو تھوڑی دیر گزری کہ ہم نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی محمد پاک ہیں اور ایسے وقت میں تو حضور کبھی ہمارے پاس نہیں آئے حضور کی یہ عادت مبارک بھی نہیں تھی کہ اس, اس وقت میں ایسے اوقات میں کبھی ہمارے گھر میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے سیدنا ابھی بکر صدیقی تبھی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور سیدنا ابھی بکر صدیقی علی اللہ تعالی عنہ کے اس کمرے میں ایک بی بی عائشہ ہیں اور ایک بی بی اسما ہیں بی بی عائشہ اور بی بی اسما جو ہے یہ بہنیں ہیں اور دونوں بیٹیاں ہیں سیدنا ابھی بکر علی اللہ تعالی عنہ کی لیکن دونوں کی ماؤں میں فرق ہے عرب میں تو پہلے سے رواج تھا نا شادیوں کا حتیٰ کہ جہلیت میں بھی رواج تھا شادیوں کا اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت سلم سلمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہ آپ نیوے نوے سو سو بیویاں ہوتی تھیں اسی طرح پھر زمانے جاہلیت میں بھی یہ تو بعد میں ہمارے ہاں یعنی بلک شریعت نے پھر چار تک کی اجازت دے دی لیکن ہماری اللہ کا فضل ہے انڈو پاک کی مخلوق بڑی کئی شہر جو ہیں بیچارے بیوی بی پرست لوگ ہیں الحمدللہ وہ ایک سے گزارا کر وہ ایک سے بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتے شریف لوگ ہیں بےچارے اور خام خا کر کے کیوں اپنے آپ کو خراب کر ایک ہی کافی ہے انشاءاللہ شاء اسی سے بخشے جائیں گے کیونکہ جو خواتین ہوں گے لادمن ان کی تو ایک بیوی ہوگی نا بینخت تم اگر تم ڈرتے ہو تو پھر ایک تو جن کی ایک ایسا بات ہے کہ وہ خواتین ہے ڈرنے والے ڈر کو ارب تو خیر ایسے نہیں تھے ارب تو ارب تھے تو اب جناب یہ ہوا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اخرج ان کا یا ابھی بکر ابھی بکر آپ کے گھر میں جو ہیں ان کو باہر بھیج دو میں نے بات کر اب دیکھو ابو بکر کا اعتماد اس وقت پتا ہے بی, بی آئی سی افسر کے سات آٹھ سال کی بچیاں تھیں کوئی لمبی عمر کی عورتیں تھوڑی تھی سات سال چھ سال سات سال آٹھ سال کی بچیاں تھیں ابا بکر نے کہا یا رسول اللہ محادی اندا عائشہ تباسماں میرا مدنی یہ عائشہ ہے یہ آسما ہے یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں کوئی غم نہیں آپ جو مرضی آئے بات کریں آپ کو میرے گھرانے پہ اعتماد دی چھ سال کی بچی سات سال کی بچی لیکن ابو بکر کا اعتماد دیکھو حضور سن لملہ امی عمر تو بھی نہیں جرا ابو بکر میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اب بکا چھوڑوں میں اب ہزر کروں عجت کا حکم آ گیا ہے تو ابھی بکر میں فرنک صحبت رسول اللہ. حضور آپ کو تو حکم آ گیا میرے لیے کیا حکم ہے پر میں اللہ عمرانی ابو بکر میرے اللہ نے وہ یہ حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا بکا ابو بکر بی بی شیا کہتی ہے میرے ابا اب روئے اور اتنے روئے فرماتی ہیں کہ مار آئی تو میں میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے میں نے غم سے روتے ہوئے لوگ تو دیکھے تھے لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آدمی کو بھی خوشی سے بھی رو پڑتا خوشی سے بھی آنسو نکل آتے ہیں اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں ابا اب رو پڑے اور اس نے کہا کہ سلام خدا جانتا ہے میں نے تو دو اونٹنیاں پال رکھی ہیں اتنے عرصے سے گھاس کھلا رہا ہوں اور میں نے تو ساری تیاری مکمل کر رکھی ہے ہجرت کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے فلا رات کو پکا مکرمہ سے نکلنا ہے اور فلا راستے سے نکلنا ہے اور ابھی بکر تم نے فلا جگہ میری انتظار کرنی ہے وہاں سے آ کے ہم نے پھر مل جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کوئی کتابت کوئی تعلیم کوئی تحریر کوئی ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی آپ کے پاس سارے مکے والوں کی امانات پڑی تھی اب دیکھیں خدا کی شاہ نے کہ مکے والے لوگ چاہے اسلام نہ لے آئیں حضور کا کلمہ نہ پڑھیں حضور کو مانتے نہیں ہیں لیکن جب کوئی اہم اور قیمتی چیز ہوتی سونا ہے زیور ہے چاندی ہے جوہرات ہیں کچھ پیسے ہیں تو وہ کٹھے باندھ کے دے جاتے حضور کی خدمت میں کہ حضور آپ امانت رکھ لیں کیونکہ جانتے تھے کہ مخالفت اپنے مقام پر ہے لیکن محمد عربی امین صادق سچے ہیں امانت والے حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت علی تمہارے ذمے ایک ڈپٹی ہے ایک تو ہمارے ہجرت کر جانے کے بعد سفر کر جانے کے بعد یہ امانتیں جو ہیں آدھ ہیر فلان و ہاد ہی رلان یہ فلاں ہے فلاں گی ہے فلاں گی ہے, ہے ان سب کابروں کے گھر میں پہنچانی حاضر یا رسول اور آپ نے فرمایا دوسری ڈپٹی تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم نے میرے بستر پہ سونا کیونکہ ہم نے رات کے آخری حصے میں سفر کرنا ہے تم نے میرے بستر پہ لیٹ جانا ہے। اور اوپر کپڑا لے لینا ہے کہ اگر کافر کوئی نگرانی بھی ہماری کر رہے ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہجرت کے وقت میں بھی نگرانی کر رہے ہوں تو کم از کم انہیں یہ تسلی ہو کہ شاید اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ہمیں کو سفر کرنے کا موقع مل جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ حاضری یا رسول اللہ حاضری رسول اللہ یا نبی اللہ بالکل میں آز مجھے کوئی دکھا تو اسی لیے اس میں کوئی شب نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے لیکن بادر وافظ اسی بات کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ حضور کے بعد تو خلافت کا حقدار حضرت علی تھا کہ حضور نے اپنی امانتیں جو ہیں وہ حضرت علی کو سپرد کی ہیں وہ حضور حضرت ابو بکر کو تو نہیں دی اسی طرح امت بھی تو ایک امانت ہے تو جب امانتوں کے رکھوالے خود حضور حضرت علی کو بنوائے بنائے تو حضور کے بعد پھر اور پیسے کوئی آدمی اس امت کا رکھوالا بن سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے اس تخت پر اس تار پائی پر اس مقام پر حضور کے حکم سے حضرت علی لیٹے تو جس کو حضور نے اپنے بستر پہ بٹھا دیا ہو تو اس تخت پہ کوئی اور کون بیٹھ سکتا حالانکہ اصولی سی بات یہ ہے کہ یہ سب کیا سی باتیں ہیں یعنی خیالات ہیں دلائل ہیں عقلی اور آپ کو پتا ہے کہ عقلی دلائل تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں ہر قوم کے پاس ہر مذہب کے پاس لیکن جی اب اتنی ساری دنیا جو ہے بتوں کی پوجا کر رہی ہے دلائل تو ان کے پاس بھی ہے نا اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے اگر کوئی چیز تو ہے جس نے ان کے دماغ کو بھی تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں ورنہ ایک عام آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ دیکھو مورتی ہم نے خود بنائی ہے خود رکھ کے پوج رہے ہیں کوئی عقل کی بات ہے لیکن آخر ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے نا جو ان کو پچ اطمینان بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کام ٹھیک ہے ورنہ دلیل کا معنی ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے دلیل یہ نہیں ہوتی کہ تم عقل لڑاؤ ایک بات ہمیشہ یاد ورنہ دلیل ہر باطل کے پاس ہر فرقے کے پاس دلیل ہوتی ہے ہر غلط آدمی کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے اچھا آپ دو آدمی لٹ جائیں ہر, ہر آدمی جس کے پاس جائیں گے آپ وہ کہے گا نہیں جناب اس کی جاتی ہے کمال کرتے ہیں آپ اس کے پاس جائیں وہ کہے گا نہیں جناب اس کی زیادتی ہے کمال کرتے ہیں وہ بھی دلیل دے گا وہ بھی دلیل دے گا دلیل تو ظالم کے پاس بھی ہوگی مظلوم کے پاس بھی ہوگی حالانکہ دلیل کا معنی یہ نہیں ہوتا ہمیشہ یاد رکھیں دلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں حکم نہ ملے تو پھر اجواع امت کس بات پہ ہے اجواع امت نہ ہو تو پھر ہم قیاس کریں گے کسی دوسرے مسئلے پر یہ چار جیتے ہیں یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اپنا عقل لڑا لیں اور اگر اپنا عقل لڑائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک وہ آدمی ہے جس کو کافروں کی امانتیں بھی ہیں اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے خود محمد مدنی امانت کے طور پر دیا ہے کہ اس کو ساتھ لے جاؤ تو حقدار دیا تھا کون ہے پھر یعنی ایک آدمی تو ان چاندی سونے کی امانتوں کی حفاظت پہ رکھا گیا ہے اور ایک آدمی کو خود نبی کے وجود کی امانت سپرد ہوئی ہے کہ ابو بکر یہ تمہارے سپرد ہے پھر کس کی زیادہ ہے ایک آدمی حضور کے بستر پہ لیٹا ہے اور ایک خود محمد مدنی اس کی گود میں لیٹا ہے ان دو میں سے پھر افضل کون ہوگا حضرت علی تو حضور کے بستر پہ لیٹے اور حضور غار میں ابو بکر کی گود میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ بستر پہ بیٹھنے والا افضل ہوگا یا جو خود نبی کا بستر بن گیا ہے وہ افضل ہوگا اس لیے عقلی دلائل کی بات نہیں ہوتی اصل بات قرآن و حدیث کے دلائل کی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی یہ سارا فیصلہ ہو گیا حضور پاک کا گھر مبارک یوں سمجھنے جیسے یہ چھتا بازار ہے غزہ ہے ابھی یہاں دیکھا دی جاتا تھا اور سیدنا صدیق کا گھر تھا جہاں بے شرکا مکہ بنی ہوئی ہے یہ تھی شار ابھی بکرن صدیقی اور یہاں پہ میں ایک مسجد کی آتی تھی اور اپنے گھر سے یوں چلوں گا اور تم اپنے گھر سے نکلو گے تو آگے مسیال میں یہ ترین جو ہے یہ جو کدئی کو راستہ جا رہا ہے اسی راستے میں ہم اکٹھے ہوں گے اور پھر آگے ہم گارے سور پہ جائیں گے اس کے بعد گارے سور میں رہیں گے اور اور تمہارا نوکر تمہارا غلام جو ہے عامر فہرا اس کے ذمہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں اور اپنا ریوڑ لے کر اسی راستے سے صبح صبح نماز کے وقت میں ریوڑ نکالے گا تاکہ جہاں جہاں ہم چلے ہیں ہمارے قدموں کے اوپر مال مویشی چل جائے گا ہمارے پاؤں کے نشان بیٹھ جائیں گے تاکہ قریش ہمارے پاؤں ڈھونڈ نہ سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر ساٹھ کبھی لے کے آدمی لے کے کھڑے سرا کر اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے مٹی اٹھائی اور اس پالثر یا آپ گیا اور ہزور نے پڑھا شاہ بجو شاہ بجو اور مٹی پھینکی اللہ نے حکم دیا کو مٹی سب آنکھوں میں اور سروں پہ ڈال دو اور ان پہ ایسی نیند مسلط کر دو کہ میرے ودنی کو دیکھ بھی نہ سکے کہ ہم ڈائم سرون ہم نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ایسا حاجز کھڑا کر دیا ان کے اور نبی کے درمیان میں کہ حضور گزرتے چلے گئے اور ساٹھ آدمی کھڑا ہے دیکھ نہیں رہے اور کھڑے کھڑے جھول رہے ہیں ان سے یعنی آپ اندازہ کریں کہ ساٹھ آدمی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دیلی چار نہیں اچھا ساٹھ آدمی پھر ایک طرف بھی تو نہیں کھڑا ہوا نا طرف وہ کھڑا ہوا ہے اور حضور میں تو مٹی مبارک ایک طرف پھینکی لیکن وہ سب کو پہنچی اسی لیے قرآن کہتے ہیں میرا مدنی صرف آپ نے نہیں پھینکی جو کچھ پھینکا اصل تو اللہ نے پہنچائی اللہ نے پھینک. آپ کا کام تو صرف ایک ظاہری طور پر ایک طرف سے مٹی کو پھینک دینا تھا لیکن چاروں طرف اس نے پہنچائی وہ تو میں نے پہنچائی اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آگے سیدنا ابی بکر انتظار میں ہیں اور حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے اور میرے درمیان میں فاصلہ ہوگا ہم اکٹھے نہیں چلیں گے تاکہ خدا نہ خاص تک دشمن آگے آ جائے تو دونوں کو تو حملہ نہ ہو جائے نا کم سے کم ہمارا آباد میں فاصلہ ہو اصل میں یہ ساری بات کیا ہے یاد رکھنا یہ ہجرت ہو اسرا ہو ہو سفر طائف ہو سفر مدینہ ہو یہ تعلیم تھی حضور کی امت کے لیے ورنہ اللہ چاہتے تو جبریل کو بھیج کے پیراج پہ جا سکتے ہیں براغ پہ مدینہ نہیں جا سکتے کوئی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اگر آسمانوں تک ہو سکتا ہے اور میراج ہو سکتا ہے ساتویں آسمان اور سدرت المنتہا تک جا کے مکے واپس آ سکتے ہیں تو مدینہ منورا حضور کو بھیج دینا کون سا مشکل ہے لیکن پھر امت کو کیسے تعلیم ملتی کہ اگر امت کو کبھی ہجرت کرنی پڑے اگر امت کو کبھی کافروں کے مقابلے میں گھر چھوڑنا پڑے اگر امت کو کبھی باہر جانا پڑے تو پھر ایسے اسباب پیدا کیے جائیں گے یہ ہم نہیں کریں گے کہ اسباب کو چھوڑ دیں اسباب کا خالق بھی اللہ تبارک بطالہ ہے اسباب پر بھی عمل کریں گے اور اللہ تبارک وطالہ پر بھی توقع کریں سیدنا آبی بکر فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی مشکل ہو یہ حضور تو کچھ آگے چلے گئے میں جب اپنی گلی سے نکلا تو سامنے مجھے ایک کافر آتا ہوا مل گیا اس نے مجھے تو پہچان لیا اور کہا کہ منڈا رجل یہ آگے جو جا رہا تھا یہ کون اس وقت رات ہے تاریکی ہے ابھی تو حجت کا وقت بھی نہیں ہوا تو اس وقت آپ بھی گھر سے نکلے ہیں اور آگے کوئی بندہ بھی جا رہا ہے معلوم تو ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی ہے یہ کون ہے ابو بکر فرماتے ہیں اب میں پریشان تھا کہ اگر بتاتا ہوں تو پھر راز نبوت کھل جاتا ہے اور اگر میں غلط بات کہتا ہوں تو پھر جھوٹ بھی میں نہیں بولنا چاہتا تھا اللہ نے مجھے بات سجائی تو میں نے فوراً کہا کہ رجل سوا سبیل یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے اب اس نے سمجھا کہ اچھا ابو مگر کہیں جانا چاہتا ہے اس کو ساتھ لے آیا ہوگا کہ مجھے رستہ بتلا دو راستہ دکھلاتا ہے اور ابو بکر کہہ رہے تھے کہ راستہ صراط مستقیم جنت کا راستہ دکھلانے والا بندہ ہے یہ تو وہ بندہ ہے یہ حدیری سوا سبیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ گئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر ایک بات کا خیال رکھو کہ پورا پاؤں زمین پہ مت رکھ پاؤں کے اگلے حصے پہ زور دے کے چلو کبھی اپنے پاؤں کو تھوڑا بول لو تاکہ تم جانتے ہو قریش بڑے قبائل کے لوگ ہیں بڑے مال مویشی والے لوگ ہیں ان کو پاؤں پہ چاننا مشکل نہیں ہوتا یہ بھی ایک فن ہے نا پاؤں کا جاننا ہمارے آپ کے ملکوں میں ہمارے پاکستان میں ہندوستان میں اور دیگر ملکوں میں سوراگی جی نے کہا جاتا ہے وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ان کی نظر سے ایک پاؤں گزر جائے چلتا ہوا مٹی پہ تو وہ اگر پچاس سال کے بعد بھی دیکھیں تو کہیں گے یہ وہ آدمی ماہر ہو اور عرب ارب بھی اسی طرح ماہر ہو ان کا بڑا ایک عجیب واقعہ ہے نا کہ ایک دو ساتھی جا رہے تھے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ پاؤں ہیں نشان ہیں اونٹ کے پاؤں کا دو اونٹ ہیں جا رہے ہیں ان کے پاؤں کے نشان ہیں تو ایک نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے نا یہ لنگڑا ملوم ہوتا ہے پاؤں کے نشان دیکھ دوسرے نے کہا بھائی صرف لنگڑا نہیں ملوم ہوتا مجھے تو یہ کانا بھی ملوم ہوتا ہے اس کی آنکھ بھی ایک پھر تیسرے نے کہا کہ یار یہ صرف کانا نہیں ہے اس کو خارش کی بیماری بھی ہے یہ باتیں کرتے آ گیا ایک بندہ مل گیا انہوں نے کہا یار کس باتیں بھی تو باتیں نے کہا یار ابھی ابھی جو اونٹ گزرے ہیں نا ہمارا خیال ہے کہ ایک تو اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہے پاؤں نہیں دیکھا پاؤں صحیح نہیں رکھتا نا برابر پاؤں میں لنگڑا پن ہے اور وہ کانا بھی ہے اس نے کہا یہ تمہیں کہتے پتا چلا کانا ہے اس نے کہا یار گھاس ایک طرف کا کھایا ہوا اس طرف دوسرے اس منہ ہی نہیں مارا ہوتا ادھر والا اس کو نظر ہی نہیں آتا اور تیسرے نے کہا کہ اس کو خارج بھی اس کہا ہوگا اس کہا دیکھو دی کو لگڑا لگایا تو اس کی چمڑا لگا ہوا ہے تو اس نے باقاعد درخت کے ساتھ جا کر اپنا وجود رگڑا ہے تو خارج رگی ہوئی ہے نا اس کو تو نے کہا تم سچ کہتے ہو بیرا اونٹ ہے لنگڑا بھی ہے کانا بھی ہے خارج دادا بھی یہ تو ایسی کام تھی کہ اونٹوں کے پاؤں دیکھ کر پہچاننے والی اور آج کل بھی ہے دنیا میں اس میں تو کوئی شک نہیں جتنے ہمارے سہارا کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دو دو ہزار بکری ہوتی ہے دو دو ہزار ڈمبا ہوتا ہے ہزار ہزار گائے ہوتی ہے اور جناب وہ نہ پاؤں دیکھیں گے کیا پہچان لیں گے کہ میری بکری کا پاؤں بکری جیسی بکری کروڑوں ہوتی لیکن وہ پہچان لیتے اسی لیے تو امام راضی کہتا ہے نا کہ ایک بدو سے میں نے پوچھا کہ تم کون مذہب کیا تو نے کہا میں مسلمان ہوں تو میں نے کہا تم نے کلمہ پڑا کہاں پڑھا کہا خدا کو مانتے ہو مانتا ہو خدا ہے بالکل ہے, ہے تو امام راجی کہتے ہیں مجھے ایسی عقل میں سوجھی کہ چلو ہے تو یہ بدو قسم کا آدمی نا تو میں اس سے پوچھوں گی خدا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس نے مجھے گور کے دیکھا کہا عجیب آدمی ہو یہ پاؤں دلالت کر رہا ہے کہ بکری گزری ہے یہ میگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے یہ چیزیں تو اتنے بڑے اونٹ میں دلالت کری یہ ساری کائنات بھی دلالت کر رہی کہ میرے بھی بنانے والا کوئی ہے عجیب آدمی ہو ہم یہ پاؤں دیکھ کے فیصلہ خرگوش گزرا ہے یا بکری گزری ہے یا دمبا گزرا ہے یہ پاؤں ہمیں بتلا رہا ہے پوری کائنات نہیں بتلا رہی کہ خدا کوئی ہے کہا راجی نے کہا کہ تو بڑی اچھی دلیل ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خدا دو ہوں کہ خدا ایک اچھا ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے مریض صاحب تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا اگر خدا دو ہوتے نا روز جھگڑا ہوتا ہے کہتا ابھی دن رہنے دے کے میں ابھی رات لاتا ہوں تو جو کمزور ہو جاتا وہ خدا تھوڑا ہوتا ہے کمزور بھی کبھی خدا بنا ہے بنا جو تکڑا ہو جاتا خدا تو وہی وہ بنتا تھا پھر بھی تو ایک رہتا دو ہوتے تو نظام تو نہ چلتا ہے کہتا چھٹی کرو کیا تھا نہیں پڑھنے دو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگلے پاؤں پہ چلیں تاکہ قریش کو ہمارے پاؤں نہ مل جائے اور عامر ابن اپنے سے کہیں کہ وہ صبح صبح اپنے مویشی لے کے آئے اور اسی راستے سے گزار دیتا کہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ چھپ جائیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ کار میں سفر کر سکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کرے اور ادھر جب کافروں کی ہوش آیا آنکھیں کھلی ایک آدمی سے کہا کہ بھی دیوار پہ ہاتھ کے اندر کیوں نہ جائیں وہ دیوار پہ چڑھا لگے اتر آئے اور کا بات یہ ہے کہ حضور تو سو اس نے کہا اندر تم کیوں نہیں گئے اندر جاؤ انہوں نے کہا دیکھو اگر ہم نے کسی کے گھر کے اندر چڑھائی کی نا تو قیامت تک متعانا رہے گا کہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں بچے گھر میں ہوتی ہیں ہم نے ان کے گھروں میں حملہ کیا ان کے گھروں میں داخل ہو گئے یعنی کافر بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا کہ جہاں غیر عورت رہتی کافروں کو بھی اتنی شرم تھی کہ جس گھر میں عورت ہو ہم اندر جائے باہر گھڑ رہے ہیں گلے بھی اندر ہی اب جب صبح ہو گئی بالکل وقت ہو گیا صبح کا تعالیٰ حضرت علی نکلے اب حیران پریشان کبھی اس وقت بہدور بھی آتے تھے ارمدی تو علی جا رہے حضرت علی تو کبھی یہاں ہوتے نہیں تھے ان نے اس سے کہا بھی تم نے جو دیوار سے دیکھا تھا سنگھا میں نے تو سوتے ہوئے دیکھا نا کپڑا ڈال کے ایک آدمی سوئے مجھے کیا بتا حضرت علی سو رہتا ہے کہ اللہ کے نبی سو رہے تھے اب کڑے ہیں تھوڑی دیر مجھے دیکھا تو کوئی نہیں ان نے کہا بے وقوفو خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا دوسرا یار یہ میرے سر میں مٹی کہاں سے کمال ہے مٹی تو میرے سر میں بھی ہے ہمارے سروں میں مٹی کیسے آتی ہے اب سو ڈالوں کے سر ان نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں الکترا وار سنا اللہ کے نبی ہمارے سروں پہ مٹی پھینک کے چلے گا. ہم ناکام تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہا گئے زندگی باقی تو بات باقی وہاں لینا عید البلاح پھر آدرا اسلام